ہے نفی شرک کے تصرف کے دوسرے دعوے پر وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو من نفس واحدہ مت ایک مرد سے منہا اور بنایا اس مطلق مرد سے مطلق عورت خاص کر آدم علیہ السلام اور ہوا کا ذکر نہیں مطلق بنایا مطلق مرد سے ایک سے وجہ اور اس کا جوڑا مطلق جن سے بنایا یس کو نہ ہی لے ہاتا کہ سکون پکڑے اس کی طرف پس جب کے ٹھانپ لیا اس نے اس کو مرد نے جوڑے کو تو حمل ہو گیا اس کو خفی سا مرت بھی اس کو لے کر چلتی رہی پس جب کے بو چل کر دیا اس حمل نے اس کو دونوں مل کے اپنے رب سے دعا منگنے لگے اگر تو نے ہمیں سالے نیک بخت لڑکا دیا تو ہم شکر کریں پس بس جب کے دے دیا ان کو نیک بخت بچہ تو شروع ہو گئے اس بیٹے کے اندر شریک بنانے معبود بنانے فتال اللہ عماشرکن بہت اللہ بہت بلند ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں یہاں جو روایت ہے نا آدم علیہ السلام کے متعلق اور ہوا اور ان کی طرف نسبت جو ہے شرک کی جا رہی ہے وہ اول تو مطلق جوڑے کا ذکر ہے پتال اللہ عما عشرکون یہ عام مخلوقات کا رویہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ یو فلکون حالات وہ پیدا کیے گئے ہیں نئی طاقت رکھتے ان کے لیے کوئی امداد کی اور نہ وہ معبود اپنی امداد کر سکتے ہیں وین تدوا اور اگر تو بلائے اس کو اپنے معبود کو ہدایت کی طرف بلاؤ لا کو وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں برابر ہے ان کو بلاؤ یا چپ رہو بہرحال وہ گونگے بہرے ہیں مابود تاکہ وہ لوگ جو اللہ جن کو اللہ کے بغیر بلاتے ہو وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح پھر بلاؤ ان کو فل کو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچ لو تو یہاں اللہ نے گویا کہ تاکید کر دی کہ معبود جو ہیں وہ انسانی جنس سے بھی ہوتے ہیں جنات کے علاوہ جن بزرگوں کو وہ پوجتے ہیں وہ عباد و نمساد جس طرح تم بندے ہو وہ بھی بندے ہیں بت نہیں ہیں البتہ جو مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس پاؤں کے ساتھ چل کے آئے لہم ای تب تشو نہ بیرا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے یعنی ہاتھ تو ہیں مگر پکڑنے والے نہیں ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے کان ہیں ساتھ سننے والے نہ وہ بول سکتے ہیں اگر بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں تو فت وہ پھر ان کو بلاؤ نہ فرما دے شرکا کم بلا لو اپنے ماں بکی دوں پھر اس کے بعد میرے مارنے کے مکر سوچ لو افلا تم سرو کیوں نہیں پھر مجھے مہلت دیتے ان ناصر و مددگار میرا تو اللہ ہی ہے جس نے اتار لیا کتاب متولی ہوتا ہے نیک بخت لوگوں کا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں اگر تم ان کو بلاؤ ال خدا کسی معقول کام کی خاطر لا ہو وہ تو سنتے نہیں ہیں وہ مشرق ضرور نہیں لے تو دیکھ رہے ہیں یہ قبر والی دیوار یہ مٹی ان کے لیے شیشہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ لا لاجوگ حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اے میرے پیغمبر خز اللہ فہم اور دل اور آپ معاف کرنے کو درگزر کرنے کو سامنے رکھیں بس آپ توحید کا دعوی کرتے رہیں وہ عارض انل جاہلی ان کی پرواہ نہ کریں جو جاہل ہیں اماغنہ کا اگر کبھی ابھار آنا چاہے شیطان کی طرف سے غصے کا تو فسط رز بلا اللہ. اللہ سے پناہ مانگو کیوں جملہ تالی لیا ان سمی علی وہی سننے والا جاننے والا ہے تاکہ ایک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب پہنچتی ہے ان کو کوئی جھٹکا شیطان کی طرف سے تو تخت کرو فون بیدار ہو جاتے ہیں فا ہوگ سرون بس کیا دیکھتے ہیں اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں حقیقت کو کہ سچا یا جھوٹ ہے وہی اخبار ہم اور بھائی ان کے جو مشرق کی طرح شیطانوں کی طرح مشرق ہوتے ہیں ان کے بھائی ان کو کھینچ رکھتے ہیں گمراہی میں پھر کمی نہیں آنے دیتا وہی ضالم طاطا یتی اور جب تو نہ لے آئے نہ کوئی نشانے ان کے پاس تو کیا کہتے ہیں لو لج تب ہے کہاں کیوں نہیں تو نے چن لیا ہماری فرمودہ فرمائش کو تو فرما دے ان میں <coughs> تو پیچھے چلتا ہوں جو کچھ میرے رب نے میری طرف بھائی کیا ہے یہ دلیلیں جو ہیں یہ ساری بصیرت کی دلیلیں ہیں تمہارا رب کی طرف سے اور ہدایت ہے اور رحمت ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں مومن آدمی اور متقی آدمی پہ جب شیتانی کوئی جھٹکا لگنے لگتا ہے تو فور بیدار ہو جاتے ہیں اب جادو کا جھٹکا نبی علیہ اسلام پہ لگا شیتانی تو آپ نوز بلا چھ مہینے تک اسی طرح بیمار رہے لب صفی تشہور چھ مہینے تک آپ کو ہوش بھی نہ آیا اتنی بڑی گندی گپ ہے کی ہوئی اس کی شیطان کی کہ عام مومن آدمی کو تو جھٹکا لگے تو فوراً ہوش میں آ جائے نوز بلّہ نبی علیہ السلام کو یہ شیطان جادو کا جھٹکا لگا تو سر کے بال بھی گر گئے داڑی کے بال بھی سارے گر گئے چھ مہینے تک اسی حالت میں رہے اور ایک سال کے لیے نامرد بھی ہو گئے اللہ قوت ہے پتہ نہیں ان کو بد دماغی کہاں سے ملی ہے اللہ اللہ عزا قرآن قرآن فستا میں رول ہو اور ایماندار ہو بات صاف ہے پہلے آیا تھا ذکر ان تک ان متقینوں کو کہا گیا ہے کہ جس وقت پڑھا جائے قرآن اور پڑھنے والا کون ہو محمد الرسول اللہ کیوں پھر جب مجبور ذکر کیا جائے تو اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہوتے ہیں یا اتنا بدماش مراد ہوتے ہیں جن کے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ان کا فصل تیار کر دیا جاتا ہے یا فائل اتنا بڑا عظیمت والا ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے جس کے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ دو وجہ ہوتی ہے فعل کے مشہور ذکر کرنے کی یہاں مشہور ذکر کیا گیا ہے اور ذکر قرآن کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشہور صفت جس کی ہے محمد الرسول اللہ اس کی بات ہو رہی ہے جب پڑھا جائے قرآن یعنی پڑھ رہا ہو میرا محمد الرسول اللہ لہو پھر کان لگا کے سنو اجتماع اسوا القلب بل دل اور کان جو ہے اس کی طرف لگا دیے جائیں اس کو اجتماع کرتے ہیں وہ ام سے تو لا تو ہر اپنی زبانوں کو حرکت بھی نہیں دینے لہ تر تاکہ تم پہ خاص کر رحمت کی جائے ایک رحمت خاص ہوتی ہے ایک عام رحمت ہے عام رحمت تو کافر پہ بھی ہے یہودیوں پہ بھی ہے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا گویا کے ان پر رحم ہے مگر ایک رحمت خاص ہوتی ہے جو صرف متقین کے لیے ہوتی ہے اور کسی ان کے نیک عمل کی فاداش میں ہوتی ہے اس لیے یہاں ایمانداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کافروں کا حصہ اس میں کوئی جس طرح یہ بغل بجانے والے ڈوم غیر مقلل کہتے ہیں کہ یہ کافروں کو خطاب ہے کیونکہ کافر نماز کے اندر بغلوں میں بت چھپا کے کھڑا ہوا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے ان سے کو پوچھے بے حیا کبھی کافر بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے اور مسلمان تب ہوتے تھے جب پہلے بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دیتے تھے وہ اپنے بغلوں میں کس طرح چھپا کے وہ بہت ہاں رحمت اللہ قومی سے کہا گیا نا رحمت اللہ قومی یو مینو اس لیے کہا القم تو خاص رحمت تمہارا حصہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ قراد کر رہے ہوں تو تم نہ اپنی زبان ہلاؤ اور نہ ہی کوئی حرکت ایسی کرو جس سے بد مدی پیدا ہو وقت کو رب کا فی نفشے کا تجربہ اور آپ یاد کریں اپنے رب کو فی نفسے کا اکیلے اکیلے فی نفسے کا اکیلے اکیلے زاری کے ساتھ اور کچھ ہلکا پن کے ساتھ ودو نل جارے میں اونچی آواز سے نہ اٹھاؤ بالغت آسال صبح اور شام کی طرح وادہ تکوں میں نلگا فلین اور بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ ان الدین ان دربے کا دیکھو نہ جو فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں وہ نہ تو انکار کرتے اللہ کی عبادت کا وہ یو سب بھی ہوں نہ ہو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں و لو یس سجدہ بھی کر لینا اور اسی کے لیے جھوکے رہ جاتے ہیں یس القا الفاق دعوا پہلا